ومن یقع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن اصدق الهديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد والعلمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كتبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وَسَيّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ خُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيرٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا کذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل کذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله سبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا سب بکھو بخر ہر قسم کے حمد و ثانا تاریخ و توفیف اللہ رب العزت و جلال کے لیے لائق و ہے درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامعین اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو یا یادین اللہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو اللہ کے ذکر سے مراد اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے یا تو عبادت یعنی نماز اور روزے کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اور جو زبانی اذکار ہیں ان کے ذریعے سے اس کو اللہ رب العالمین کا ذکر کہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو کفرت سے یاد کرو وَسَبِّحُوهُ سب وَأَصِيلًا بخرتم و شام صبح کو بھی اللہ کو یاد کرو اور اس کی تصویر بیان کرو اور شام کو بھی اللہ رب العالمین کی تصویر اور اس کی پاکی بیان کرو ذکر اللہی جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ذکر الہی انسان کے دل کا تجکیہ کرتا ہے ایک انسان جب ذکر الہی میں مشہور ہوتا ہے تو اللہ قالمین کے پاس اس کی شان بلند ہوتی ہے ذکر الہی یعنی اللہ کو یاد کرنا ایک دل کی ایک ایسی خزا ہے ذکر الٰہی دل کی ایک ایسی خزا ہے جس سے اگر دل خالی ہو تو جسم اس دل کے لیے قبر بن جاتا ہے جیسے کہ ایک انسان قبر میں کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کے جسم میں روح نہیں ہوتی اسی طریقے سے جس دل کے اندر ذکر الٰہی نہ ہو وہ دل بغیر روح کے ہے اور جسم اس دل کے لیے قبر کی حیثیت رکھتا ہے اور ذکر الہی ایک ایسی دوا ہے جس کے ذریعے سے جسمانی اور روحانی دونوں امراض اور بیماریوں کا علاج ہوتا ہے ذکر الہی یعنی اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ایک ایسا اسلحہ ہے ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے انسان ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے چنانچہ جو انسان اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے اس کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اس کے حکموں کے مطابق نماز پڑھتا ہے اور تمام احکامات کو بچا لاتا ہے تو ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے یعنی شیطانوں سے اللہ اور ایسے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے اور ذکر علاجی ایک ایسا باغیچہ ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے مسترب ہوتا ہے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے چاہے وہ سکون نصیب نہیں ہوتا تو انسان اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے اور دل کو قرار دینے کے لیے کسی ہری بھری جگہ میں جاتا ہے ویسے ہی ایک مسلمان جب اس کے دل میں بے چینی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے دل گھبراتا ہے دل نہیں لگتا ذہن کے اندر پریشانی آتی ہے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گویا وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ میں ہوتا ہے اور میرے بھائیوں ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہب العزت نے فرمایا فد قرنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں عرش پر مستری ہو کر کے تم لوگوں کو یاد کروں گا اس سے بڑھ کر کے ذکر کی فضیرت کچھ بھی نہیں ہو سکتی چنانچہ امام حسن البسری رحم اللہ کہتے ہیں تفق اشیا چاشنی کو مٹھاس کو لذت کو تین چیزوں کے اندر تلاش کرو لذت مٹھاس کو تین چیزوں کے اندر تلاش کرو اگر ان تینوں چیزوں کے اندر تمہیں لذت محسوس ہوتی ہے کرنے میں مزہ آتا ہے تو سمجھ لو اللہ نے قبولیت کے دروازے کو کھول رکھا ہے اور اگر اس کے کرنے میں مزہ نہیں آتا مٹھاس نہیں آتی دل نہیں لگتا تو یہ سمجھو کہ تمہاری قبولیت کا دروازہ بند ہے اس میں سے پہلی چیز نماز ہے اگر کسی انسان کو نماز پڑھنے سے مزہ نہیں آتا لذت محسوس نہیں ہوتی نماز کی چاشنی کو وہ نصیب نہیں کرتا تو یہ سمجھ لے کہ اللہ نے قبولیت کا دروازہ اس کے لیے بند کر رکھا ہے ویسے ہی ذکر انسان کو لا الہ الا اللہ کہنے میں الحمدللہ ولا, حول ولا قوت الا اللہ, اللہ کہنے کے اندر لذت محسوس نہیں ہوتی حالت محسوس نہیں ہوتی تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمی نے اس کی اعمالیت اس کے اعمال کے قبولیت کے دروازے کو بند کر رکھا ہے تیسری چیز قراءت القرآن قرآن کی تلاوت کے اندر اگر آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں رب سے گفتگو کر رہا ہوں اگر آپ کو یہ محسوس نہ ہو قرآن کی تلاوت سے کہ میری جنت میرے سامنے ہے اس کو حاصل کرنا ہے میری جہنم میرے سامنے ہے اس سے بھاگنا ہے اس کو ہلاوت کہتے ہیں اگر یہ محسوس نہ ہوتی ہو تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے رب نے آپ کے اعمال کے قبولیت کے دروازے کو بند کر رکھا ہے اس کی ایک مثال سمجھیے آپ کسی مٹھائی کی دکان میں جاتے ہیں مشہور مٹھائی کی دکان ہے اس سے مٹھائی کو طلب کرتے ہیں جب مٹھائی دیتا ہے اور آپ کھاتے ہیں پیسے لے کر کے اور سوائے آ جاتا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا منہ میں ڈالیں گے اور آپ پھینک دیں گے کیوں کیونکہ مٹھائی کی لذت آپ کے منہ میں محسوس نہیں ہوئی تو اگر آپ کسی چیز کو پیسے دے کر کے خریدیں اس کی لذت آپ کو محسوس نہ ہو تو اس کو منہ سے پھینک دیں گے اسی طریقے سے آپ کوئی ایسی عبادت کریں گے رب کے لیے جس کے اندر لذت محسوس نہ ہو تو رب بھی اسی طریقے سے اس کو اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے چنانچہ ایک دی ہے جن کا نام ہے مالک ابن دینار رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ لذت اگر کسی چیز کے اندر ہے تو وہ اللہ رب العالمین کو یاد کر لے لے اس کو یوں سمجھیے ایک انسان کسی سے بھی دیوانہ بار محبت کرتا ہے اتنی محبت کرتا ہے اس سے اتنا پیار کرتا ہے اس کے بنا رہ نہیں سکتا لیکن دوری ہے بہت دور ہے یشن گیپ بہت زیادہ ہے کم از کم اس سے محبت کا تفاضا وہ یہ سمجھے گا اس کو یاد کرے اس کی تصویروں کو دیکھ کر کے یاد کریں حالانکہ تصویر حرام ہے لیکن مثال دے رہا ہوں اس سمجھانے کے لیے تصویروں کو دیکھ کر کے یاد کرتا ہے خط بھیجتا ہے اور میسج بھیج کر کے اس کو یاد کرتا ہے دنیا کے اندر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا عالم اور حال یہ ہوتا ہے اما رق اس کی یاد آتی رہتی ہے آپ کیا اپنے رب سے محبت نہیں کرتے اس رب سے جس رب کے پاس رحم و کرم اور محبت کا ننانوے حصہ ہے اور ایک حصے میں سے پوری دنیا کے اندر تقسیم کیا ہے اتنی محبت کرنے والا رب جو آپ کے لیے اتنا انعام و اکرام تیار کیا ہے اگر آپ اس کو یاد کریں گے اکیلے میں بیٹھ کر کے تو آپ کا رب آس پر مستبی ہو کر کے یاد کرے گا چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میں انسان کے گھمان کے پاس ہوتا ہوں مطلب یہ کہ انسان کی جو سوچ ہوگی میں وہی لوں گا اب مثال کے طور پہ انسان دعا کر رہا ہے اس کی سوچ ہے اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا تو اللہ کہتا ہے کہ میں قبول نہیں کروں گا لیکن اس کو یقین ہے کہ کرنا ہی ہے اللہ کو قبول کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے قبولیت کا وہ کرے گا ہی البتہ میرے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے جب اتنا یقین ہوگا تو اتنا ضرور قبول کرے گا یعنی انسان کا جو گمان ہوگا اس کی جو سوچ ہوگی اللہ اس کو اجر و طب اسی کے مطابق دیتا ہے چنانچہ اس کے بعد سبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے جی میں یاد کرتا ہوں کون اللہ رب العزت اور اگر وہ انسان میرا دیکھ پوری مجلس میں کرتا ہے میں فرشتوں کی مجلس لگا کر اس کا ذکر کرتا ہوں اس سے بڑھ کر کے ذکر کی فضیلت اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذکر کرنے والے سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے اس کے احکام کی پابندی کرنے والے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی بھی نہیں ہو سکتا اور ان کے ذکر کا یہ عالم تھا کہ ایک مجلس میں بیٹھتے تھے تو اللہ سے گناہوں کی بخشش تقریباً ستر سے سو مرتبہ کرتے ہیں ایک مجلس میں آپ اللہ سے گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کیونکہ اللہ کو یاد کر کے اور اس کو عقور الرحیم سمجھ کر کے آپ اس سے گناہوں کی بخش طلب کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر کے اور ذکر کیا ہو سکتا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سب گنا ماپ تھے ایک مجلس کے اندر ستر سے سو مرتبہ تقریباً اللہ سے اپنے گناوں کی بخش طلب کرتے تھے وہ زیادہ نس جن کے اگلے پچھلے سب گناہ تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا یہ عالم تھا رات کو جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے اتنی دیر تک کھڑے ہوتے پاؤں میں ورنہ آ جاتا اور بساج سجبے میں جاتے تو صحاب کہتے ہیں خیال ہوتا تھا کہ روح پرواز کر گئی پاؤں کو ٹٹور کر کے دیکھتے تھے یہ اس ذات خدسی کا عالم تھا جس ذات کے یعنی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سے گناہ ہوا قیامت کے دن اگر اللہ فیصلہ شروع کرے گا تو نبی کی شفارش کرے گا جنت کے دروازے کھلیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کھلیں گے تمام نبیوں کے سردار آخری نبی اللہ کے سب سے محبوب اور بدزیرہ تمام نبیوں کو اللہ نے دنیا کے اندر ربوت دیا اور احکام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا لیکن محبت کی خاطر اللہ نے ایک سفر ناج کروایا خود سے بات کرنے کے لیے ایسے نبی اللہ کی یاد میں جب روتے ہیں راتوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ آنا چاہتی ہیں لعاہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو یاد کرتے تھے تو آنکھوں سے آنکھوں اتنے گرتے تھے کہ داروت بھیج جاتی تھی پاؤں میں برف آ جاتا تھا اچانک گھبراہٹ ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا بلان. کہاں ہے نہ دے گا رکھنا بھی حال ازان لوگ ازان لوگ تو نماز پڑھوں گا نماز پڑھنے سے اللہ کی یاد آئے گی جب اللہ کو یاد کروں گا تو اس دلے پریشان کو چین و سکون حاصل ہوگا یہ اس ذات کا عالم تھا جس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے میرے بھائی انہوں نے جن لوگوں کو تربیت دیا ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں ان کا بھی یہی عالم تھا ان کی جتنی بھی مجلس ہوتی تھی کوئی بھی مجلس ذکر سے خالی نہیں ہوتی یا تو دوسرے کو اللہ کی بات سمجھاتے یا دوسرے سے سمجھتے یا کسی کو غافل دیکھتے تو یاد دلاتے چنانچہ ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اقبال صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلمہ ہم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو صبح کی فجر کی نماز پڑھایا نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کی طرف پلٹے ایک بہت ہی بلی بہت ہی عظیم اور بہترین خطبہ دیا خطبہ کیا تھا ایسا خطبہ تھا کہ سننے کے بعد شامین کے آنکھوں سے آنسو کی لڑیا بہ پڑی لوگوں کے دل دہل گئے اور اتنے دہلے کہ لوگ لوگوں کے آنسو آنکھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کا الوداعی کلمہ ہے چنانچہ ہم لوگوں کو وسیعت کیجیے نبی نے کہا کہ میں اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں تو صحابہ سادام بھی کبھی ذکر کی مجلس میں ہوتے تو یہ نہیں غافل ہوتے یا اپنے ذہن کو کہیں اور رکھتے کانسنٹریشن توجہ پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی جہنم کا ذکر آتا وہ نہ کر کے روتے تھے جنت کا ذکر آتا تو تمنا کرتے تھے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں تمنا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دیا تھا ان لوگوں کو جنت کی پھر بھی یہ نہیں کہتے تھے جنتی ہوں بلکہ تمنا کرتے تھے حضرت عمر جیسا صحابی رضی اللہ عنہ وہ یہ کہتے تھے اللہ میرے گناہوں کو اور ثواب کو برابر کر دے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہوں اور آج ہم ایک وقت کی اور ہفتے میں ایک جمعہ پڑھ کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جنت میرے علاوہ کسی کو نہیں مل سکتی تو صحابہ کرام بھی اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول ہوتے ہما وقت مشغول ہوا کرتے تھے چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان نمل اللہ کے ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے آپ منہ سے بولتے جائیں بلکہ اللہ نے فرمایا ممین کی پہچان یہ ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل میں خوف اور لرزہ داری ہو جائے جیسے اللہ کا نام آئے اذا کی آواز ہوئی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے فوراً آپ کے دل میں خیال آئے کل قیامت کے دل رب جتنا غصہ ہوگا کبھی بھی غصہ نہیں ہوگا کل میں ہوں گا میری نئی برائیاں ہوں گی برائیوں کے رجسٹر ہوں گے رب اگر غصے میں مجھ سے سوال کر دیا تو میرا عالم کیا ہوگا اللہ کے نام پر اللہ اکبر پر اللہ سے بر کر کے کوئی بھی چیز نہیں جب اللہ کا ذکر آئے تو دل ڈہل جائے کہیں ایسا نہ ہو ہر آدمی سوچے اپنے تعلق سے جب اللہ کا ذکر آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کری رب میری برائیوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کرنا ہے اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر کے چہرے کے بل گسڑ کر کے جہنم میں ڈال دو ممکن ہے جب اللہ کا ذکر آئے تو دل ڈرنا چاہیے کس اللہ کا ذکر آ رہا ہے پوری دنیا کا جو خالق ہے پوری دنیا کو جو کن فیصن سے پیدا کر سکتا ہے صرف حکم دے گا ہو جا کو چیز آنے وجود میں آ جائیں گی جب اس کا ذکر آئے تو دل تہلنا چاہیے اور اگر نہیں دہلے تو سمجھ جائیں کہ دل مردہ ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسل پر وقت <رَبَّة> اس انسان کے مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا اپنے رب کو یاد نہیں کرتا اس انسان کے طریقے سے ہے جس کا جسم تو ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے یعنی وہ مردہ ہے جو انسان ذکر نہیں کرتا اور ذکر کے معانی پر غور نہیں کرتا یا اللہ کے ذکر کے اوپر اللہ کا جب اللہ قلع کا جب ذکر کیا جائے اس کے دل میں خوف اور لرزہ تاری نہیں ہوتا یا جنت کی محبت اور اللہ سے ملاقات کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا دل مردہ ہے میرے بھائیوں اللہ ابوالسد نے فرمایا وہ عید عَلَيْهِمْ علیہم الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا <وَبُقِيَّا> رس و تمام نبیوں کے بارے میں وہ عید احت اللہ علیہ آیا نبی جتنے بھی انبیاء جان تھے جب ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ڈر کے مارے سجدے میں گر جاتے اور کنٹینیو روتے رہتے ہر روس وجد و رکیا ڈر کے مارے گرتے سجدے کے اندر اور رہتے عمر بن خطار رضی اللہ عنہوں نے جب اس آیت کے تلاوت کیا تو سجدے میں گر گئے آنکھوں سے آنسو نہ گرے تو کہا اللہ کے ایک حکم پر تو عمل کیا کہ سجدے میں گرا لیکن آنسو کہاں ہے جب تک آنسو نہیں ہوں گے رکھ رقب پتا کیسے چلے گا کہ یہ بندہ طور پر ہم سے ڈرتا چنانچہ صحیح روایت ہے مسلم کی نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات شخص سات ایسے شخص ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے عرص کے سائے میں ہوں گے سات قسم کے شخص ہوں گے ان میں سے وہ شخص ہوگا ذکار اللہ خالین تفالت عینا ہو جس نے تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کیا پھر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کیا پھر اللہ کے آزاد کو یاد کیا اللہ کی پکڑ کو تنہائی میں یاد کیا اور رویا اور گر گرایا پھر رب کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا ایرب یقیناً رحم و کرم کرنے والا ہے غفار ہے بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے ہم تو سرا کا گنہگار ہیں تُو ہمارے گناہوں کو بخش دے جس نے تنہائی کے اندر رب کو رو کر کے یاد کیا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا میرے بھائیوں ہر انسان کساوت قلبی کا شکار ہے مطلب اس کا دل سخت ہے اور دل سخت ہونے کا مطلب میں بتا چکا ہوں کہ جو انسان ذکر نہیں کرتا اس کا دل سخت ہے جس انسان کے دل تو اوپر قرآن کی آیت اثر نہیں کرتی اس کا دل سخت ہے جو اذان سننے کے بعد اس کا دل اس کو یہ نہیں کہتا چاہے اللہ گلاب ہے چاہے مسجد کی طرف اس کا دل سخت ہے جو انسان گنا کے کرنے سے خبر اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا دل سخت ہے جو انسان چوری کرتے وقت وہ کسی بھی قسم کی چوری ہو اس سے خبر اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا دل سخت ہے جو انسان تجارت کرتا ہے کسی نے ایک نمبر مال مانگا ہے اس کے بیچ میں وہ دو نمبر بھی مال لگتا ہے اس کے رکھنے سے قبل اگر اس کو اس کو کا رب یاد نہیں آتا اس کے جہنم یاد نہیں آتی تو اس کا دل سخت ہے کوئی انسان گانے دینے سے قبل اپنے رب کی پکڑ کو یاد نہیں کرتا اس کا دل سخت ہے اگر کوئی انسان اپنے نبی کے سنت کے اوپر پیچھی لگانے سے قبل اپنے رب کے آگار کو یاد نہیں کرتا اس کا دل سخت ہے اگر کوئی انسان کسی بھائی کی زمین کو مارا ہوا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے بھائی کی زمین ہے پھر بھی وہ اس کو نہیں دیتا اور اللہ کے آزاد کو یاد نہیں کرتا تو اس کا دل سخت ہے اگر قلبی کو دور کرنا ہے دل کی سختی کو مچانا ہے ختم کرنا ہے ایسا بنانا ہے دل کو کہ دل کے اندر اللہ کا جب ذکر کیا جائے آنکھوں سے آنکھوں گر پڑے حسن رسی رحمان اللہ سے پوچھا گیا کہ دل سخت ہے ذکر کرنے کا من نہیں کرتا کیوں من کرے گا ذکر اللہ سے مراد ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا جب جب آپ چاہیں گے اللہ کو یاد کرنے اللہ رب العالمین آپ کو دور کر دے گا کیونکہ گناہوں کے وقت آپ نے اللہ کو یاد کر کے نہیں چھوڑا تو اللہ رب العالمین بھی آپ کو ثواب کرتے وقت یاد نہیں رکھے گا یہ ہے ذکر الہی اور کساوت پدوی اگر بساوت قلبی دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان زبان سے کہہ دے ایک انسان سب سے بیٹھ کر کے ظہر تک تو ہزار مرتبہ مطلب پڑھ سکتا ہے ذکر ذکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا اللہ کو یاد کر کے کسی برائی کو چھوڑ دیا کسی مسکین کو دیکھا اس کے عید ہے عید کے اندر اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں حدیث کو دن جاؤں گا رب پوچھے گا کہ تیرا, تجھے میں نے مان دیا تھا میرا, میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا ایک انسان کہے گا اے رب تو کیسے ننگا ہو سکتا ہے تو تو رب کریم ہے اللہ رب رویس سے کہے گا حدیث قدسی ہے صحیح حدیث ہے فلاں ننگا میرا ننگا تھا اگر تو اس کو کپڑا پہناتا تو تو مجھے پہناتا اس کو کہتے ہیں اللہ بھی یاد اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو رب کی یاد آئے فوراً قرآن مجید دے کر کے بیٹھے اور رب سے گفتگو کرنے کے انداز میں پڑھیں آپ رب آپ کو کہتے جا رہا ہے اس کے احکام کو سنتے جائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مانگتے جائیں اور اپنی زندگی میں ان تمام احکام کو نافذ کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو جا کر کے دل کی سختی دور ہوگی ورنہ نہیں ہو سکتی چنانچہ حسن الوسی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا دل میں سختی ہے اس کو دور کیسے کریں کہا اجیب ہو بے ذکر اللہ دل سخت ہے نا اس کو پگھلانا ہے اللہ کا ذکر کرو تو ذکر کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے جائیں ذکر کرنے سے مراد میں نے وہ تمام چیزیں جو بتایا ہے اللہ کو یاد کر کے برائی کو چھوڑنا اور اللہ کو یاد کر کے نیکی کو کرنا چنانچہ ایک ایسی نیکی ہے پانچ مرتبہ اس کے لیے اللہ رب العالمین یاد روزانہ دلاتا ہے فجر میں بھی دلا تھا فجر کی نماز کو بھی اللہ ہی نے بتانے کے لیے خبر دینے کے لیے بتا دے رہا ہوں کہ فجر کی نماز کو بھی اللہ ہی نے فرض کیا ہے یہ نہیں کہ مولانا لوگوں نے اپنے سے فجر کی نماز کو بنا لیا سچی نماز اور سچا مومن وہ ہے کہ اس وقت میں وہ اللہ کو یاد کرے جس وقت کوئی بھی یاد نہیں کرتا بلکہ اکثر لوگ پیچھے رہتے ہیں چنانچہ میرے بھائیوں جو کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہوگا اللہ اور کل عزت فرماتا ہے وَلَا تَكُونُ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ان لوگوں کی طرح متبن جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا کون لوگ اللہ بلا العالمین کی پکار کو سنتے ہیں لیکن اللہ کے گھر کو نہیں آتے گویا کہ اللہ کو بلا دیا نم کون لوگ جو لوگ برائیوں میں ملوث ہیں قرآن اور حدیث سنتے ہیں ان کا عمل حدیث کے خلاف ہے قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے پھر بھی اس عمل سے توبہ نہیں کرتے ان لوگوں نے اللہ کو بلا دیا کن لوگوں نے اللہ کو بلایا جن لوگوں وہ لوگ یہ بھول گئے کہ ان کے دنیا کے اندر کیے گئے تمام اعمال کا حساب کل قیامت کے دن اس کا رب لے گا اگر یہ بھول گئے تو اللہ نے اس کو بھلا دیا دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس ایک بندہ ائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ من اعرض عن الذکر فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما جس, جس, جس کسی نے میرا ذکر کرنے سے اعراض کیا صورتحا کے کی آیا ہے جس کسی نے مجھے یاد کرنے سے اعراض کیا نہیں یاد کیا دور رہا پر ان لہو مئی شتن ہم اس کی زندگی میں تنگی پیدا کر دیں گے تنگی دل کے اندر چین و سکون نہیں رہے گا یہ تو دنیا کے اندر ہے ورنہ شروع ہو یو مل قیامت کے دن ہم اس کو دونوں آنکھوں کا اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے رب کے پاس ایتا شخص پیش کیا جائے گا اور وہ شخص کہے گا رب بلی محشرتنی اعما اے میرے رب اندھر بنا کر کے کیوں اٹھایا وقت کل تو بصیرہ دنیا کے اندر تو میں, نے, میں اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھتا تھا اللہ رب العزت کہے گا قدالک اتتک آیاتنا فنسیتا تمہیں نصیحت کی گئی تھی گناہوں کو چھوڑنے کی تمہیں نصیحت کی گئی تھی پاس وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی تمہیں نصیحت کی گئی تھی قرآن کی تلاوت کرنے کی اور قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی تمہارے تم تک آیت آئی تھی تم کو سمجھانے والوں نے سمجھایا تھا لیکن تم نے عملی طور پر یا کبھی کبھی زبان سے کہا ہر جمعے میں یہی سنتے ہیں ضروری ہے اسی کو پڑھ کر کے کامیاب ہوں اتب کہاں یا تم اچھا نصیح کہا میری آیت تمہارے پاس آئی تم نے اس کو بھلا دیا جب تم نے دنیا میں میری آیتوں کو بھلا دیا میرے احکام کو بھلا دیا انسنی کر دیا آج بھی میں تمہیں یاد نہیں رکھوں گا بھلا دوں گا تم تو قابل بھی نہیں ہو کہ تم سے گفتگو کروں لیکن اتمام حجت کے لیے چلو یہ بھی صحیح ہے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمر ارب آدم ہر وہ گھڑی ہر منٹ ہر سیکنڈ جو انسان پر گزرتی ہے اور اس منٹ کے اندر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے جو اللہ کی ہر وہ ہر وہ وہ گھڑی جس کے کے اندر کی انسان ذکر نہیں کرتا قیامت کے دن اس منٹ کے فوت ہونے پر جس میں اس نے ذکر نہیں کیا تھا حسرت و ندامت کے ساتھ کپے افسوس ملے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے اس منٹ کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا ہوا میرے بھائی دنیا کے اندر انسان اللہ کی یاد سے غافل کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ ہے دنیا کا حصول وجہ کیا ہے دنیا کا حصول انسان دنیاوی ترقی چاہتا ہے دنیا کے اندر چین و سکون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے ایک مثال ہے اس کو غور سے سمجھئے گا ایک آدمی ہے آپ ہی کے محلے میں یہی پیش اس کے پاس سمجھیے کہ وہ پورے محلے کا مالک ہے ایک مثال ہے پورے محلے کا مالک ہے اور رہنے والوں میں سے ایک آدمی ایسا ہے مثال کو غور سے سمجھیں گے تاکہ اگلی بات سمجھ میں آئے ایک آدمی ہے جو پورے محلے کا مالک ہے پوری زمین پورا گھر اس کا ہے ہر ایک ایک چیز وہ اس کا حقیقی طور پر مالک ہے اسی میں رہنے والوں میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو نہایت غریب ہے لاچار ہے مجبور ہے اس کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے چنانچہ وہ چھت کو لینے کے لیے اس محلے میں لینا چاہتا ہے وہ اس کو لینے کے لیے اس کے مالک کے دشمن کے پاس جاتا ہے یعنی جو پورے محلے کا مالک ہے اس کا ایک دشمن ہے اس کے دشمن کے پاس جا کے بولتا ہے کہ ہم کو اس کے گھر اس محلے میں گھر چاہیے کیا یہ جو گھروں کا مالک ہے وہ اس کو دے گا یا جوتے مار کے بگا دے گا یقیناً بھگائے گا نا بھائی تمہیں ضرورت تھی تو میرے پاس کیوں نہیں آئے میں مالک تھا میں تم کو دیتا یہ مثال ہے اب آئیے پوری دنیا کا مالک کون ہے اللہ رقص پیدا کس نے کیا ہے دنیا کو اللہ رب العزت نے جو جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے رب کے پاس دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم کس کے پاس جاتے ہیں لوگوں کے پاس شیطانوں کے پاس اللہ کے دشمنوں کے پاس جب اللہ کی دنیا کو ہم اللہ کے دشمنوں سے مانگیں گے تو کیا اللہ ہمیں عزت کا ہار پہنائے گا؟ کیا اللہ رب العالمین ہمیں جنگلی بنائے گا دنیا بنایا ہے اللہ نے بنانے والے سے مانگیں گے دنیا قدموں میں آ کر پسجدہ پس کریں گے بنانے والے سے مانگیں گے دنیا کے اندر دنیا کے اوپر حکومت کریں گے ہر ایک شہر آتی ہوگی حتیٰ کہ تاریخ ابن سیاد کی طریقے سے جب وہ جنگل میں لڑنے کے لیے گئے مسلمانوں مسلمانوں کو لے کر کے کفروں سے جنگ ہوئی وہ گئے اور جنگل کے اندر ایک راک گزارنے پڑی تو تاریخ ابن سیاد نے کہا یہا وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے آئے ہیں اے وہ جانوروں جو انسانوں کا خون کرتے ہو جنگل سے نکل جاؤ چنانچہ اس نے آواز سنا جانوروں نے اور مؤخوں نے لکھا ہے کہ تمام کے تمام جانور سب جدا کر کے کس کے لیے نکلنے لگے ان لوگوں کے لیے جو راتوں میں اللہ رب العالمی کے سامنے روتے اور گر گراتے تھے اور سب کو اٹھ کر کے اللہ رب العالمی کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے تھے اور بس پیکار رہتے تھے اگر ہم اللہ سے اس کی دنیا کو مانگیں گے تو آپ کی جتنی مانگ ہے نا جتنی مانگ ہے اس سے کہیں زیادہ رہے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب الف کہتا ہے من شاعری ان مس جس کسی کو میرے یاد کرنے نے اس کا مطلب ایسے سمجھیں جو کوئی انسان اللہ کے ذکر کی وجہ سے اپنے دنیا کے لیے دعا نہیں مان سکا اللہ رب العزت کہتا ہے جتنا اس کی تمنا تھی اس سے بڑھ کر کے میں اس کو عطا کروں گا یہ ہے ذکر و اذکار کی فضیلت میرے میرے بھائی اور ذکر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا اللہ عام فکم انو بہم بے دکھ اللہ تکم القلو دل کا سکون چاہیے دل کا اطمینان چاہیے یہ مارکیٹ میں نہیں ملتا یہ مارکیٹ میں نہیں ملتا دنیا بیچ کر کے بھی دل کا سکون حاصل نہیں کر سکتے لیکن اللہ نے ایک علاج اور ایک راستہ بتایا ہے اللہ بے اللہ تکم اللہ کے ذکر سے اللہ کو یاد کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے جیسے کسی انسان کا بیٹا گم ہو جائے اور گم ہو گیا بتا نہیں ہے دل مسترف اور پریشان رہتا ہے جب اس کی خبر ملتی ہے کہ فلا جگہ پرہا اور محفوظ ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے ایک انسان جب اللہ کے راستے سے گم ہو جاتا ہے بھٹک جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے لیکن جیسے وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے رب سے اس کا تان چڑتا ہے تو دل میں خود بخود سکون آنے لگتا ہے کیونکہ اس نے اس کو یاد کیا ہے جو پوری دنیا کو سکون دینے والا ہے تو ایک شخص کو وہ ضرور بے ضرور سکون دے گا لیکن یاد اس کو اس طریقے پر کیا جائے جس طریقے پر کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے چنانچہ میرے بھائیوں اللہ کا ذکر مردہ دنوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے گندے اور خراب دنوں کی صفائی کے لیے ہے اور غیر محفوظ اور بے امن جو ڈرے ہوئے مسلمان ہیں ان لوگوں کے لیے اطلاع ہے اور وہ شیطان جو مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں اللہ کا ذکر جو کرتا ہے اس ذکر کے ذریعے سے اس کو وہ شکست دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی زبردست حدیثہ آپ آب سنیں ابن ماجہ کی اور مسند احمد کی ہے اللہ بحیر وہ عرق عی دات وہ خیر القم مل کی انفاق الحبی الوا کرام میں تم لوگوں کو ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے تمام عملوں میں سب سے بہتر عمل ہے جس عمل کی حیثیت اللہ کے نزدیک تمام عملوں میں سب سے بہتر ہے وہ عمل جب تم کرو گے تو اللہ کے پاس بہت درازات بلند ہوں گے وہ عمل اگر تم کرو گے سونے چاندی کو خرچ کر دو اللہ کے راستے میں اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اس عمل کو کرو وہ عمل بہتر جہاد کی سبیل اللہ سے ہے کہ تم جہاد میں نکلو اور جا کر کے مسلمانوں مسلمان, مسلمانوں کا ساتھ دو اور کفار کی گردنیں مارو اور مسلمان جیت کر کے آئے اس سے بہتر ہے کہ تم اس عمل کو کرو صحابہ اکرام نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول یہ کون سا عمل ہے جو سب عمل میں بہتر ہو اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہو اس عمل کو کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہو وہ عمل سونے اور شانتی سے بہتر ہو وہ عمل جہاد سے بہتر ہو اے اللہ کے رسول ضرور بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ اللہ کا ذکر اللہ کو یاد کرنا کیونکہ جب تک آپ اس کو یاد کر رہے ہیں آپ اس کے بندے ہیں اور جب تک یاد نہیں کر رہے ہیں اسی وجہ سے ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ مجلس جس کے اندر مسلمان بیٹھتا ہے اور اپنے رب کو یاد نہیں کرتا وہ مجلس اس کے خلاف حجت ہوگی اور حسرت و ندامت اور افسوس کا سبب بنے گی قیامت کے دن اور ہر وہ راستہ جس کے اندر ایک مسلمان چلتا ہے اور چلتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ راستہ اس کے خلاف گواہی دے گا اور قیامت کے دن اس کی وجہ سے اس راستے میں ذکر نہ کرنے کی وجہ سے انسان حسرت اور افسوس کرے گا اور سونے سے قبل انسان اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو وہ بھی حسرت و افسوس کرے گا تو میرے بھائی قبل اس کے کہ کل قیامت کے دن ہم کو حسرت ہو افسوس ہو لوگوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں اور اپنے نام کو دیکھیں کہ دس نیکیاں کم رہ گئی ہیں اگر کر لیے ہوتے تو سب کے ساتھ جا رہے ہوتے تو آپ سوچے کہ آپ کی حالت کیسی ہوگی ایک طرف جہنم ہے اور آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے وہ سب جنت میں جا رہے ہیں آپ کے مقدر میں جہنم لکھ دی جا چکی ہے تو آپ کیا سوچیں گے اس وقت قبل اس کے کہ وہ دن آئے ہم کو دوسروں کو دیکھ کر کے ترسنا پڑے جنت میں جانے کے لیے ابھی ہمارے پاس موقع ہے نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو ذکر یہ سب جو پڑھتے ہو صحیح روایت ہے یہ سب جو پڑھتے ہو یہ تمام کے تمام اللہ کے, عرش کے ارد گرد گھومتی ہیں اللہ کے ارد گرد گھومتی ہیں گھومتے ہوئے ان کی آواز نکلتی ہے جو ہم سبحان اللہ الحمدللہ، یہ ذکر و للہ کے کلمات کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس جاتی ہیں اور یہ کلمات گھومتے ہیں اللہ کے عرض کے ارد گرد اور ان کی آواز ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے بن بنا کی ویسی آواز ہوتی ہے صحابی نے کہا کہ یہ کون سی آواز ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روبیحا صاحب کہ وہ اپنے یعنی جس نے اس کو ذکر کیا ہے اللہ کے پاس اس کا نام لے کر کے اس کا ذکر کرتی ہے یاد کرتی ہے کہ اے اللہ فلاں نے سبحان اللہ کا تحفہ آپ تک بھیجا ہے لا الہ الا اللہ کا تحفہ بھیجا ہے نماز کا تحفہ بھیجا ہے تمام احکامات کا تحفہ بھیجا ہے اللہ کے عرض کے ارد گرد وہ ناچتی رہتی ہیں اور آپ کا ذکر کرتی رہتی ہیں آپ ہوں زمین پر اور آپ کا ذکر کرنے والے آسمان پر اللہ کے نزدیک آپ کا ذکر کریں اس سے بڑی فخر کی بات اس سے بڑی فضیلت اور کامیابی کی بات دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتی اس لیے ذکر و اظکار کا حد سے زیادہ خیال رکھے اور سب سے بڑھ کر کے جو ذکر ہے وہ ذکر نماز ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی تعلی مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو کیونکہ جب انسان جھکتا ہے تو اللہ اس کو بلند کرتا ہے اور قرآن کو بھی اللہ رب العزت نے کہا وَإنَّهُ لَذِكْرُ لَّكَ <وَلِقَوْمِك> قرآن مجید ذکر ہے نصیحت ہے کیونکہ انسان قرآن پڑھتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں خیال آتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے جس کو جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سنا ہے اور لا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے ہم اللہ کے زوا اللہ کے اللہ کے مہ مبارک سے نکلے ہوئے کلام کو ہم تلاوت کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر کے اور کیا بہتر بات ہو سکتی ہے میرے بھائیوں ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ رب سے بہت زیادہ قریب ہو جائے رب اس کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان کرے تو وہ رب کا تذکرہ لوگوں کے درمیان کرے ذکر کا مطلب زبانی نہیں ہوتا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق توقیقہ فرمائیں اور ہما وقت ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں مشغول رہیں اللہ کو یاد کر کے اس کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑیں اللہ کو یاد کر کے اس کے جو احکامات ہیں اس کو کریں اور دنیا کے اندر ہمیں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے احلحا صلی اللہ علیہ السلمین انه تعالى جواد كريم ملك مرو و رحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله محترم سامعین عشرہ دلا یعنی زلجا کے پہلے دس دن کو عشرہ الحجا کہتے ہیں جو ابھی چل رہا ہے تقریباً پانچ سے چھ دن گزر چکا ہے تقریباً یہ دس ایام اور قربانی کے دسویں تاریخ کے بعد یعنی تیرہ تاریخ تک ان تمام تیرہ دن کو نبی نے کہا یہ ذکر و اذکار کے دن ہیں یہ ذکر و اذکار کے دن ہیں تحلیل تو ان دنوں کے اندر کثرت سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر, واللہ اکبر،, واللہ اکبر وللہ الحمد کثرت سے پڑھا کرو چنانچہ جب تو ہجت کا نکلتا تھا تو حضرت ابو ہو اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مارکیٹ نکلتے اور کسرت سے پڑھتے ہوئے جاتے آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ آج الحجہ کا چاند نکل چکا ہے تو یہ ذکر کے ایام ہیں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے اور نبی اکثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر دع او یوم عرفہ سب سے بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے دعا ہے لا وح لا شریق لہ الملک و لہ الحمد و شیخ ان فدیر اور کہا افضل الکر سب سے افضل ذکر سب سے بہترین ذکر قولو لا الہ الا اللہ انسان کا لا الہ الا اللہ کہنا ہے آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں لیکن اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحک نہیں تجھے ہم نے اکیلا مالک مانا تیرے علاوہ کوئی بھی شریک نہیں تو اکیلا جنت و جہنم اور کائنات کے ہر ذرے ذرے کا مالک ہے تو اس ان ایام کے اندر کثرت سے ذکر کرنا چاہیے اور ان ذکر کے اندر انسان تمام چیزوں کی پابندی کرے اور خاص کر کے جو عرفہ کا روزہ آ رہا ہے نویںجہ کو نبی تاریخ کو اس روزے کو رکھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا پتا ہے جو عرفہ کا ایک روزہ رکھے گا نبی تاریخ کا روزہ رکھے گا اس کے ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ معاف ہوں گے ایک روزہ رکھنے سے آرا پاک ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ معاف ہوں گے لیکن میرے بھائیو یہ بونس پوائنٹ ہے یہ ان لوگوں کو ملے گا جو کنٹینیو ڈیوٹی کرتے ہیں جو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں یہ بونس پوائنٹ ہے ڈیوٹی نہیں کرنے والے کو کبھی بونس نہیں ملتا دنیا کی کوئی بھی کمپنی نہیں دیتی اس لیے اگر اس بونس کو حاصل کرنا ہے تو آج سے سچی توقع کریں اور پکے پانچ وقت نمازی بنے اور اس بونس کو حاصل کرے کے ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گنا کو اللہ معاف کرے گا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے تو یہ بونس پوائنٹ صرف ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ رب العالمین کے ہمیشہ سے کام کرتے ہیں اور ورکر ہیں ان کے پاس جس ہفتے میں چہرہ دکھانے کے لیے آتے ہیں ان کو صرف ہفتے کے اسی دن کی تنخواہ ملے گی باقی دن جو اس نے گناہ کیا وہ تنخواہ پوری ختم ہو جائے گی تو بچے گا کیا اس لیے میرے اگر اس فضیلت کو حاصل کرنا ہے تو آپ اللہ کے سچا بندہ بنے اور ایک سال پچھلے گنا ماف ہوں گے آئندہ سال کا گنا آپ نے کیا نہیں ہے اس کے باوجود اللہ ایڈوانس میں معاف کر دے گا لیکن ان سے خوش ہو کے جو ہمیشہ کا ورکر ہے ان لوگوں کو ایڈوانس دے گا نہ کہ ان لوگوں کو جو اللہ کو کبھی کبھی چہرہ دکھاتے ہیں یا کبھی دل کیا تو یاد کر لیا یا کبھی بہت بڑی مصیبت پڑی تو آ گئے حجر میں آزاد سے پہلے آ کر کے خوب روز روز گرا رہے ہیں جب آپ نے خوشحالی میں اللہ کو یاد نہیں کیا اللہ آپ کو بھی بدحالی میں یاد نہیں کرے گا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف على اللہ, فرحا, اللہ رب العالمین کو خوشحالی میں یاد کرو جب کوئی مصیبت نہیں ہو پریشانی نہیں ہو اللہ کو یاد کرو جب پریشانی آئے گی اللہ رب العالمین تمہیں اس وقت یاد کرے گا تو اجہ کے اندر کثرت سے ذکر و اذکار کرنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو اللہ کو یاد کرنے کا ذکر و اذکار کے ایام بتائے ہیں اور ابھی بھی آپ تکبیر پڑھیں کنٹینیو تکبیر پڑھیں اور کثرت سے تکبیر عرفہ کے دن سے لے کر کے تیرہ لہجہ کے اثر تک ہے تو ان ایام سے استقلال کریں اور ان ایام کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کا نو روزہ نقاتار رکھتے تھے ابوداؤٹ کی روایت فضیلت کی وجہ سے اب فضیلت کیا ہے نبی یعق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنوں کے امان ان دس دن کو چھوڑ کر کے ایک طرف ہے تمام دنوں میں جو آپ نے نیکی کیا ہے ایک طرف ہے ان دنوں کا امان اور ان دس دنوں میں جو نیکی کیا ہے ایک طرف ان دس دنوں کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تین سو پچپن دنوں کی نیکی کے اوپر ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول جہاد کی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان باطل کو مٹھانے کے لیے اللہ کے کلرے کی بلندی کے لیے لڑے اور اس کے اندر انسان جائے اس کی فضیلت اس قبر ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے یہ مقام نہیں ہے بتانے کا وقت نہیں ہے صحابہ نے تعجب سے پوچھا جہاد سے بھی افضل ہے اتنی فضیلت آپ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی ان دس دنوں کی عبادت افضل ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر واپس گھر کو نہیں ڈاکا اس کا صرف وہ عمل افضل ہوگا لیکن اگر جہاز سے واپس بھی چلا آیا تو اس شخص سے بہتر وہ انسان ہوگا جو دل کے نو دنوں کے اندر کثرت سے روزہ رکھا اللہ کا ذکر و اثکار کیا اللہ کو یاد کیا تو وہ استفار کیا قرآن کی تلاوت کیا لوگوں میں صدقہ و خیرات پاٹا غریبوں کو پہنایا بھوکوں کو کھلایا اور جو لوگ بے یار و مددگار تھے ان کی مدد ہاتھ پڑھایا ان دس دنوں کے امال سال کے تمام دنوں, دنوں کے امال اور نیکمال کے اوپر بھاری ہے تو جتنے دن بچے ہیں یہ سمجھے کہ اب اللہ معاف نہیں کرے گا امام محمد رحم اللہ سے پوچھا گیا ایک بندے کے اور رب کے درمیان کی دوری کتنی ہے بندے اور رب کے درمیان کی دوری کتنی ہے تو امام محمد رحم اللہ نے کہا ایک سچی دعا جو سچے دل سے نکلے وہ انسان کو رب سے بالکل قریب کر دیتی ہے ایک سچی دعا جو سچے دل سے نکلے بس اتنی ہی دوری رب کے اور بندے کے درمیان ہے اگر اب تک گناہوں میں ملوت تھے تو ایک مرتبہ آپ رب کے سامنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے گناوں پر رو کر کے دیکھیں گناہوں کی مفرت مان کر کے دیکھیں رب آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا نہ کر دے تو پھر آپ کہیں گے کہ قرآن بھی جھوٹا ہے سچی جھوٹی ایک مرتبہ سچے دل سے آپ اپنے رب سے دنیا اور جنت مانگ کر کے دیکھیں وہ رب اگر نہیں دے تب آپ کہیں گے کہ رب کا وعدہ صحیح نہیں تھا لیکن لوگ سچے دل سے نہیں مانتے ضرورت پڑنے پر رب سے مانتے ہیں تو رب بھی ضرورت کے مطابق ہی آپ کی مدد کرے گا بلکہ چاہے تو نہیں بھی کرے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بچے ہوئے ایام ہیں دن ہیں ان کے اندر ہم لوگوں کو کثرت سے تلاوت قرآن روزہ اور دیگر عبادات کے کرنے کی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 كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون اکبر اشد اللہ اشد اللہ محمد سلد کد کامتی سلا اب اکبر اکبر